کوئی تو ہے جو نظام ہست سے سربا چار انبیاء کے قصے اور ان قصوں میں وہ نری ماننے والوں کے لیے خوشخبری خوشخبری ہے مبارک ہی مبارک کہ وہ لوگ ایسے تھے جو اللہ کے فضل کے ماتا بچا لیے گئے وہ مومن لوگ جو قائم رکھتے ہیں نماز کو وَيُؤْتُونَ یوں <الزکاة> اور دیتے رہ جاتے ہیں زکات کو اب سورت تو ہے مکی اور اس میں زکوات تو تھی نہیں اس لیے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ ترجمان القرآن وہ فرماتے ہیں یوں تو یقولون لا اللہ <الَّا> وہ کیا کہتے رہ جاتے ہیں لا اللہ اے <اِلَّا> اب معنی یوں ہوگا یو تنظک دیتے رہ جاتے ہیں صفائی کی بات ازکات دیتے رہ جاتے ہیں صفائی اور تزکیے کی بات وہ ہے لا اللہ اللہ وہ بل آخرت ہوں یو اور وہی لوگ ہیں جو آخرت پہ یقین رکھتے ہیں آگے دھمکی ہے تخویف ہے جو لوگ آخرت کو نہیں مانتے زیلوم آمال ہوں ہم نے چھکا دیا ہے ان کے لیے ان کے امال کو فهم یا مہون چنانچے وہ اندھے ہو رہے ہیں کیونکہ دنیا کی زینت اور ٹھاٹ ہم نے ان کو بہت دے دی ہے یہی لوگ ہیں جن کو گندا عذاب ہوگا اور آخرت میں وہ سب سے زیادہ خسارے میں پڑنے والے ہوں گے اور تو ماشاءاللہ تسلی نبی علیہ السلام کے لیے آپ جو ہیں البتہ تحقیق آپ ٹکرائے گئے ہیں قرآن کو ملت ان حکیم علیم اس حکیم علیم ذات کی طرف سے سالم قرآن پاک آپ کو دیا گیا ہے بے بہا خزانہ ہے جو انمٹ بھی ہے انکھٹ بھی ہے اس لیے یہ تمییدی بیان دینے کے بعد اب آگے اصل مقصودی کس سے شروع ہو رہے ہیں اشارہ ساتھ یہ کیا جا رہا ہے کہ آپ کو گھر بیٹھے بٹھائے قرآن مل گیا ہے دیکھ جن پیغمبروں کو کچھ ہم نے دیا ہے ان بیچاروں کو چل کے آنا پڑا سفر کرتے رہے دور دراز سفر کر کے آتے رہے اور صعوبتیں مشکلات برداشت کر کے آتے رہے مگر آپ ماشاءاللہ اللہ لت القل قرآن آپ گھر آپ کو گھر بیٹھے بیٹھائے سب کچھ مل گیا ہے اس لیے آپ اپنی حیثیت عرفی کو دیکھیں اور باقی امبیا علیہ السلام کی محنت کو بھی دیکھیں تو اس سے آپ کو معلوم ہوگا کہ اتنی بے جگری کے ساتھ ان لوگوں نے اللہ کا دین پہنچایا ہے تو آپ کو تو گھر بیٹھے بیٹھا ہے مفت اللہ کا قرآن مل گیا آپ پر تو اور زیادہ واضح ہونا چاہیے کہ آپ اپنے پورے دل اور قوت کے ساتھ اللہ کے توحید کا پیغام اہل ہی اور جس وقت کہا تھا موسی علیہ اسلام نے اپنے اہل والوں کو میں محسوس کر رہا ہوں کہ وہاں آگ جل رہی ہے پہاڑی پہ ان قریب لے آؤں گا تمہارے پاس اس آگ میں سے کوئی خبر لے آؤں گا اگر وہاں نہ ہوگی تو وہاں کے لوگوں سے پوچھوں گا کہ کہاں سے مل سکتی ہے بھائی او یا لے آؤں گا تمہارے پاس شولا جلتا ہوا لعلکم تستلون تاکہ تم کیا کر لو سینچ لو اس کو تاپ لو کیونکہ ضرورت ہے اس بات کی تمہیں فلم یامبور نو ہزار بھیٹ بکریاں بھی تھیں اور بی, بی سفورہ ان کی بیوی بی وہ بھی ساتھ تھی مدین سے واپس آ رہے تھے اور پہاڑ کا سفر آ گیا پیدل چل رہے تھے اس لیے وہاں آتے ہوئے راستے میں بچے کا درد شروع ہو گیا مائی صاحبہ کو اس لیے سردی سخت سی بلا کی ہوا اور زیادہ چل رہا تھا اس لیے جب تنگی محسوس ہوئی تو اس وقت اتفاقی پہاڑ کی چوٹی کی طرف دیکھا وہاں آگ جلتی معلوم ہوئی اسی احساس پہ انہوں نے فرمایا کہ آپ یہاں ٹھہرے ام کسو یہاں آپ ٹھہر جائیں اور میں وہاں سے آگ لے آتا ہوں وہاں گئے اور پھر ہٹ کے آج واپس آئیں گے اللہ نے فرما دیا پیچھے کا انتظام میں نے خود کر لیا ہے اب تیرے ذمہ یہ کام یہ کام کرا پس جب پہنچے اس پہاڑی پہ نود یا انبور کا منفنار اس وقت ایک آوازہ کیا گیا ندا آئی انبور کا منفنار اور برکت ہو اس کو جو جلتی ہوئی آگ کے اندر ہے وہ منہاؤلہ جو اس کے آس پاس آ پہنچا ہے وہ سبحان اللہ رب العالمین اور یہ بھی ساتھ کہہ دیا کہ اللہ شریکوں سے پاک ہے رب العالمین ہے خود نہیں تاپ رہا آگ کو نہ سینچ رہا ہے دوسروں کے لیے ہے یا موسا ہم نے کہا پھر ہو موسا ان اللہ العزیز الکیم تاکہ ایک شان یہ ہے کہ میں ہی اللہ ہوں جو عزیز بھی ہوں حکیم بھی ہوں وہ القاک اب یہ بات ہے کہ آپ اپنی لاٹھی پھینکیں ہوں ہاں برکت ہو یہ کلمہ ہے نا من جو کچھ کلم سمجھتے ہیں کہ ہے آپ کے فام کے مطابق ہاں جی وہ کا پھینک اپنے ڈنڈے کو بس جب کہ انہوں نے دیکھا اس کو تھا تجزو تھا تو سوٹا مگر حرکت کرنے لگا ڈرے کہ پیچھے مور کے دیکھتے بھی نہیں تھے اس وقت اللہ نے فرمایا یا موسا لاتا یار کی نہیں مولوی خیر مکلد نے کہا تھا مانا کیا تھا یا موسا لا تخف تکف او موسا یارکینا جانن ناگنی چھوٹی سی ناگنی پتلی سی سانپ نے جان کہتے ہیں سانپ کو ہاں جی اب آ خیال کرنا یا موسا لا تخف تکف موسا نہ ڈر تحقیق میری یہ شان ہے کہ نہیں ڈرا کرتے میرے سامنے رسول جن کو رسالت کے لیے بھیجنا ہو وہ قطن نہیں ڈرا کرتے باقی جو آپ کے دل میں خیال ہے ڈرنے کا وہ نکال دے بلکہ میرے سامنے تو وہ بندہ جس نے ظلم کیا ہو ظلم کرنے کے بعد پھر بدلہ حسنن پھر ظلم کے بدلے اس نے نیک روی شروع کر دی ہو وہ بھی آ جائے تو اس کو بھی ڈرنا نہیں چاہیے کیونکہ میں تو اس کا گناہ بھی معاف کر دے ہوں اور آپ کے ذمے تو گناہ ہے ہی نہیں اور اگر کوئی ہے جو آپ سمجھتے ہیں کہ میں نے ایک بندے کو ناجائز مارا ہوا ہے اس وقت کہا تھا رب ظلم نے کہا تھا وہ ظلم اگر آپ کو یاد ہے تو وہ اس کے لیے بھی میں نہیں پوچھوں گا کیوں قانون یہ ہے کہ جو شخص ظلم کرنے کے بعد معاملہ اچھا اپنا ٹھیک کر لے اس کو بھی میں کبھی کچھ کہنے کے لیے تیار نہیں اور آپ کے ذمے تو جرم ہے ہی نہیں ہم نے وہ ختم ہی کر دیا ہوا ہے اور آپ کو تو رسالت کے لیے یہاں لائے ہے اور قانون یہ ہے جس کو میں رسالت کے لیے چنتا ہوں اس کو یہاں میرے ہاں درنے کی ضرورت نہیں ہے لا خوابیہ الا من ضالام ہاں ہاں اللہ الا کا یہاں اختلاف ہے بعض مفسر کہتے ہیں اللہ بمانے لاکن ہے بعض کہتے ہیں اللہ بانے بل ہے ترقی کے لیے اور بعض کہتے ہیں جیسے خازن والا وہ کہتا ہے نہیں اللہ بانے ہاں ہاں اللہ ہاں یعنی لامن سا لاما سما بدلا نہ ڈرے وہ شخص جو ظلم کر کے آیا پھر اس نے تبدیل کر دیا نیکی کے ساتھ ظلم کو بعد اس برائی کے فَإِنِّي غَفُورُ الرَّحِيمُ میں تو اس کو بھی معاف کر دیتا ہوں اور آپ کو ظلم کر کے تو نہیں آئے اور اگر آپ کے ذہن میں خیال ہو بھی صحیح کہ میں نے ظلم کیا تھا تو وہ اس ظلم کو تو وہیں آپ نے خود ہی ختم کر دیا تھا مجھ سے معافی مانگ تھی اس بنا پہ آپ کو تو درنا ہی نہیں چاہیے وَأَدْخِلْ يَدَكَ فِي جَعِبِكَ اور داخل کر اپنے ہاتھ کو اپنے گریبان میں تخرج تخر وجہ کس کے معنی اللہ کا معنی لاکن اللہ کا معنی بل ترقی کے لیے اور اللہ کا مانا لا بانا لا تینوں معنی مفسرین نے اعتماد ذکر کیے ہیں مگر جس طرح ہم ظاہر قرآن دیکھتے ہیں تو اس میں یہ تعویل کرنے کی ضرورت تو کوئی نہیں کیوں اس لیے کہ معنی بن سکتا ہے دیکھو مانو نہ ڈر نہ ڈر انی لا یقاف اور لدیل مرسلون میری شان یہ ہے کہ نہیں ڈرا کرتے میرے سامنے وہ لوگ جن کو میں رسول بناتا ہوں اللہ مگر اللہ مگر وہ لوگ جو رسول نہیں وہ استثناء کیسے ہوگا اور سے وہ لوگ جو رسول نہیں ان کا بھی قانون یہ ہے کہ جو ظلم کرے پھر بدلہ حسنن پھر اس کو حسن روی کے ساتھ تبدیل کر دے ظلم نہ رہے ممباد فائن نہیں گفر میں تو اس کو بھی معاف کر دے اب یہاں اللہ کو بمانہ کرنے کی ضرورت ہے صرف مرسلون سے استثناء مانا جائے گا کیا مطلب ہوگا مگر وہ لوگ جو رسول نہیں ہیں ان کے لیے قانون یہ ہے لہذا آپ نہ ڈرے آپ تو رسول ہیں صاف بات واضح ہو گئی ہاں جی سمب بدل بڑا نہیں ہاں توبہ یا حوصل روی نیک روی نیک کردار ایسا کردار جس سے وہ برائی والی ختم ہو جائے جیبک اپنی گربان میں ڈالو اپنی جیب میں ڈالو نکلے گا سفید چٹا بغیر کسی بیماری کے چتری وغیرہ کے فیت سے آیا ان نو نشانیوں میں جو فراون کی طرف بھیجی گئیں ان نو نشانیوں میں یہ دو نشانیاں بھی ہو گئیں لے علا فراون و قوم جو فراون کی قوم کی طرف بھیجی گئیں ان نوم کانو قوم فاسے کیونکہ تاکیق وہ قوم ایسی ہے جو حدود سے نکل چکی ہے بس جب کے آ گئے ان کے پاس آیات ہماری مبسیرا تن مبسیرہ تن روشن اور واضح دلیلے بن کے کہنے لگے ہاضا شہر مبین یہ جادو ہے کل ملا جہاد انکار کر دیا انہوں نے اس کا وسط حالانکہ یقین کیا تھا ان کے دلوں نے وسط کا نتہا جلا اس حال میں انکار کیا کہ یقین کرتے تھے ان آیات کی سچائی کا آن پھوسو ہوم ان کے دل اور انکار جو کیا ظلم و یہ ظلم اس طا سے متعلق نہیں یہ حدو سے ہے انکار جو کیا انہوں نے کیوں کیا ظلمن و ادوم ظلم کے لحاظ سے انکار کیا اور تکبر برائی کے لحاظ سے انکار کیا ورنہ دل ان کے یقین رکھتے تھے کہ سچی نشانیاں ہیں اور یہ سچا رسول ہے فن پھر دیکھ تو صحیح کیا ہوا انجام فسادیوں کا آتا ہے داودا کسمیاب نے داود رسلیمان کو علم اور دونوں نے کہا تھا الحمد للہ سارے کار سازی کی صفتے خاص ہیں اللہ کے لیے وہ اللہ جس نے بزرگی دی ہم کو اوپر بہت سارے اپنے مومن بندوں پہ وارسا سلیمان و اور وارث بنا جان نشین بنا دین کا سلیحمان داود السلام کے پیچھے وقالا کالا یا سو اور کہنے لگا لوگو سنو منطقت منتقری ہم سکھا دیے گئے بولی پرندوں کی اور دے دیے گئے من کل شین ہر چیز جو ضروری ہے بادشاہت کے لیے ہر چیز دیے گئے جو ضروری ہے بادشاہ کے لیے خاکیق یہ البتہ کل کھلا اللہ کا فضل ہے انحاظ آوبل کیا ہے فضل ال اسی فضل کے لفظ کو یاد رکھنا انہو <الْمُبِين> یعنی بغیر اسباب کے اللہ پاک نے جو کچھ ہمیں دیا ہے یہ اللہ کا کیا ہے فضل ہے فضل اس کو کہا جائے گا جہاں اسباب نہ ہوں بغیر اسباب کے حق سے بھی زائد اللہ پاک دے دے اس کو فضل کہیں گے اس فضل کو یاد رکھنا وہ ہوشرلسمان کٹھے کیے گئے سلیمان کے سامنے سارے لشکر جن اور انسانوں کے اور پرندوں کے پس وہ سارے کے سارے تقسیم کیے گئے تھے ہر جنس الگ, الگ الگ قطاروں میں تھی نم لے انتہا نوبت بین جا رسید جس وقت پہنچ گئے مکوڑستان میں الہواد نم لے پہنچ گئے جب مکوڑوں کے رہنے کی جگہ میں کالت لت کہنے لگا پریزیڈنٹ مکوڑوں کا یا یوح نم او کیڑیو ادخلو مسا کے داخل ہو جاؤ اپنے گھروں میں کہیں نہ دے تم کو لڑکے نہ دے تم کو سلیمان اور اس کا لشکر اس حال میں کہ انہیں شعور بھی نہ ہو کہ ہمارے پاؤں کے نیچے کوئی چیز آ رہی ہے کہ نہیں فتح بس سمجھ آن کو بس مسکرا پڑا اس حال میں کے ہسنے والا تھا بسب اس کے, کے اللہ تعالیٰ نے بغیر اسباب کے وہاں اس کا قول بھی پہنچا دیا وقال رب اس وقت کہنے لگے اے رب میرے اوزینی طاقت دے مجھ کو کہ شکر کروں تیری نعمتوں کا وہ نعمت جو انعام کیا نے مجھ پر اور میرے والدین پر اور اس چیز کی بھی طاقت دے کہ عمل کروں میں ایمان کے مطابق جس کو تو پسند کرے بے کا اور داخل کر مجھے اپنی رحمت کے ساتھ اپنے ان بندوں میں جو بندے سال ہیں اور دوسرا وقت شوبہ یہ ہے کہ وہ تفک دیرا گم پایا حضرت سلیمان نے پرندے کو اور کہنے لگا مالا ارل کیا ہو گیا میری آنکھوں کو میں نہیں دیکھ رہا ہد ہان غائب یا تو میری آنکھوں میں کچھ فطور آ گیا ہے یا وہی خود یہاں موجود نہیں غائب ہو گیا لو از بن البتہ ضرور میں اس کی پر اور ریشے ساری اس کی اکھیڑ کر اس کو عذاب دوں گا عذاب سخت یا سرے سے چھری پھیر دوں گا اس پہ ذبح کر دوں گا ہاں ہاں سلطان ہاں یا وہ لائے گا میرے سامنے کوئی ٹھوس دلیل واضح دلیل غیر حاضر ہونے کی پھر تو اس کو معاف کر دوں گا ورنہ نہیں فما کائی دن بس تھوڑے ہی ٹہرے تھوڑے ہی دور دور زمانے کی ٹھہرنا بالکل نزدیک والی مدت میں فقالہ یو آ گیا کہنے لگا حت تو بے مہلم تو ہت گئی حضرت جی مزارے پہ لم داخل ہے نا لم تو ہت گئی احت تو بے ملم تو ہت گئی میں اس علاقے سے گھوم کے آیا ہوں جس علاقے کو تو نے ابھی تک دیکھا تک نہیں لم تو ہت ماضی استمراری والا مانا ہوگا نا نفی کے اندر اب تک آپ نے اس کا احاطہ کبھی کیا بھی نہیں وہاں گھومے بھی نہیں وہاں گئے بھی نہیں وجیتو جیتوں کم انسابائن میں لے آیا ہوں اس ملک کے سے بے نبا یقین خبر بہت بڑے یقین والے انی بجت تو امراتن تحقیق میں نے پایا ہے وہاں ایک بے نظیر قسم کی عورت امراتن تمنے کو ہم جو بادشاہی بنی ہوئی ہے ان کی ووتیتن کل شین دی گئی ہے ہر قسم کی حکومت کے اسباب ولھا عرش العظیم اور اس کا ایک تخت بھی ہے بہت بڑا پایا میں نے اس کو اور اس کی برادری کو سجدہ کر رہے ہیں چرخے نندو سورج کو اللہ کے بغیر بس زک لوم شیتانو امالوم دیکھو یہ پرندے کی تقریر ہے زگ لوم شیتانو امالوم چھکا دیا ہے ان کے لیے شیطانوں نے ان کے کرتوتوں کو بس روک رکھا ہے ان کو راہ ہدایت سے اس لیے وہ بے بے ایمان ہیں بے ہیں اللہ یس للہ ہائے ہائے کیوں نہیں سجدہ کرتے صرف اللہ کے لیے جو نکالتا ہے چھپے ہوئے بیجوں کو آسمان میں بھی سماوتے آسمان سے زمین سے بھی چھپے ہوئے آسمان سے بھی بارش کے قطرے چھپے ہوئے حسما واط و تو فون وہی جانتا ہے جو کچھ چھپاتے ہو تم اور جس چیز کا اظہار کرتے ہو واقعی ان کے اندر بڑی غلطی ہے واقعی ان کے اندر بڑی غلط اللہ یسجدو کا جواب معذوف ہے وہ جو کہتا ہے ہائے ہائے کیوں نہیں سجدہ کرتے اللہ کو جواب معذوف ہوگا کیوں آگے دعوی ذکر کرنا تھا اور اس دعوے کو دیر نہ ہو جائے تاخیر دعوی کے پیش نظر جواب معذوف مانا جائے گا کرینہ کلام سے کہ واقعی وہ بڑی گمراہی میں ہیں کیوں اللہ لا الہ اللہ الا ہوا رب العرش العظیم کیونکہ یہ جملہ تعلی لیا کیونکہ اللہ ہی ہے جس کے بغیر کوئی الہ نہیں وہ ایسا اللہ ہے جو رب العرش العظیم جو رب ہے بہت بڑے عرش کا اس عرش پہ ناز کرنے والی عورت جو ہے اور پھر اس کے خیال میں آ کے غیر اللہ کو سجدے کرنے والے وہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ جس الہ کی ہم دعوت دے رہے ہیں وہ ایسا ہے ہوا موصوف رب اللہ شل عظیم اس کی صفت ہے مفسرین نے اس کے خلاف لکھا ہے مفسرین کہیں گے کہ یہ ضمیر ہوتی ہے غائب کی ضمیر یہ موصوف نہیں ہو سکتی غائب کی ضمیر موصوف نہیں ہوتے ہم کہتے ہیں یہاں یہ دلیل ہے یہاں سوائے موصوف ہونے کے اور کوئی کل کلام بن سکتی نہیں لا الہ الا ہوں نہیں کوئی الہ مگر وہی ایسا وہی جو رب العرش العظیم بہت بڑے عرش کا مالک ہے بسری لوگ کہتے ہیں بعض بسری جین نب کے اندر ضمیر جو ہے یہ موصوف نہیں ہو سکتی مگر کوفیوں سب کا اتفاق ہے کہ ضمیر موصوف ہو سکتی ہے رب اللہ عظیم کالا سنن زوروف کون وہ صرف صفت بناتے ہیں بطور دلیل کے صفت بنائیں گے رب الرشل عظیم کال آنا دور وساتا ہم کہنے لگے اچھا ان قریب ہم دیکھ لیتے ہیں تو سچا ہے یا تو ہے جھوٹوں میں سے لے جا میرا یہ خات یہ فعل کے علیہم ڈال دے میرا خات ان کی طرف جا کے پھر تولا انہم پھر مو پھیر کے دوسری طرف ہو کے بیٹھنا فانظر ماذا یرجیون پھر دیکھنا کیا کچھ جواب اللہ اٹھاتے ہیں واپس کالت یا ایوہ الملو جب اس نے جا کے دے دیا خط تو وہ خط پڑھ کے کہنے لگی یا درباری مالا مالا کہتے ہیں مالا معنی بھرا ہوا مالا الف بھر کے آ جائے الٹی تو اس کو کیا کہتے ہیں مل اول مالا کمانا بھرا ہوا مطلب کیا ہے جو بھرے ہوئے لوگ تھے پنے پہ دولت دار اور اس کے قریبی بولو کال الما لاؤ کہنے لگے اس کے کہنے لگے یار یو الما لاؤ ان کے یار میں ڈالی گی ہے میری طرف ایک خط ہے کریم ان بڑے اونچے شان والا ملوم ہوتا ہے لکھا ہوا ہے اس پہ کیا اور اس نے رحمانگے لکھا یہ نہ بڑا بننا میرے اوپر زور دکھانے کے لیے چلے آؤ میرے پاس اس حال میں کہ تم سالم کے سالم اللہ کے نام پہ ہو کے آؤ کیونکہ مشرف کی شکل بھی میں نہیں دیکھنا چاہتا واتونی مسلم مسلمان ہونے کی حالت میں چلے آؤ ورنہ تمہاری دھکی نکال کے رکھ دوں گا واتونی مسلم یہ مسلمین حال ہے کیا ہے اور حال بمنزل شرط کے ہوتا ہے حال بمنزل شرط کے ہوتا ہے اور شہادت کے بھی ہوتا ہے شہادت اور شرط کے طور پہ ہوتا ہے عدالتی کا کاروائی میں ایک شخص جب کہتا ہے نا کہ میں نے زید کو دیکھا ہے زید کو دیکھا ہے اس پہ سوال ہوتا ہے کہ کس حال میں دیکھا ہے وہ کہتا ہے ز... رائے تو زیدن الفر سے میں نے اس حال میں دیکھا ہے کہ وہ گھوڑے پہ کیا تھا سوار تھا اب عدالتی گواہی کے اندر یہ سوار ہونے والی حالت جو ہے یہ شرط ہوگی تب اس کی شہادت قبول ہوگی ورنہ نہیں معلوم ہوتا کہ جو حال ہوتا ہے ب منزل شرط کے بھی ہوتا ہے ب منزل شہادت کے بھی ہوتا ہے حضرت صاحب کہتے ہیں واہ تھی مسلمین تم ہو مشرق مشرق رہتے ہوئے میرے پاس آنے کی گنجائش نہیں چلے بھی آؤ اور چلے آؤ کس حال میں ہاں موہد بن کے آنا کیونکہ مشرق میرے پاس آئے میں برداشت نہیں کر سکتا اور مشرق کا گوشت آ جائے تو برداشت کر لیں گے <سسرح> مشرق کا رشتہ آ جائے تو برداشت ہاں منہ سے پانی آ جائے گا مسلے کہنے لگی او افتونی فی عمری مشورہ دو مجھے میرے اس معاملے میں کیوں ماں کون تو کاتے تن نمران. نہیں میں یقینی فیصلہ کرنے والی حتیٰ کہ حتیٰ کہ تم موجود ہو وہ تمہاری موجودگی میں میں کوئی فیصلہ نہیں حتمی کر سکتے کا لو نہ لگے جناب ملکہ صاحبہ آپ جو بڑی بے نظیر چیز ہیں تم تری چکوال کی نہ نو الو کونو بن شدید علو قوت ہم تو بڑی طاقت والے ہیں علوب سن شدید بڑے جنگجو ہیں علوب سن شدید بڑے جنگجو ہیں سخت ویسے اختیار تمہارے ہاتھوں میں ہے فرزری مازا تمورین پھر دیکھ لے کیا کچھ تو حکم دیتی ہے کہنے لگی سنو میری بات ان الملک اذا خلو كرياتن بادشاہ جب کسی بستی میں آ کے داخل ہو جائیں تو اس کو فنا فی اللہ کر دیتے ہیں وہ جالو عزت اس بستی والوں کے بڑے لوگوں کو زلیل بنا کے رکھ دیتے ہیں ہاں ہاں سچی بات ہے کزال کا یوں ہی وہ کیا کرتے ہیں ان تیرا مشورہ یہ ہے کہ میں بھیجنے والی ہوں ان کی طرف ایک پھر دیکھوں گی مرمر کیسا جواب دے کے لوٹتے ہیں وہ میرے بھیجے ہوئے بس جب کہ آ گیا سلیمان کے پاس توحفہ پہنچ گیا تو مدو نے بے مال حضرت سلیمان نے کہا کیا تم مجھے امداد کرنا چاہتے ہو مال کے ساتھ میری فواطان جو کچھ دیا ہے اللہ نے مجھے وہ تم میں سے بہتر ہے جو کچھ تم کو دے رکھا ہے بل ان تم بے حدیت بلکہ تم لوگ تو تحائف پر ہی خوش رہتے جائیں رہ جاتے ہو یہاں تحائف کی ضرورت نہیں جو بات ہم نے کیا وہ کہا ارجے الیہم اولا اٹ جا کاسدہ ان کی طرف اچھا اگر وہ نہیں آئے تو فوپ نازہ ہے فالا نعتینہم بجنودن البتہ آئیں گے ہم ان کے پاس لشکر لے کے کہ نہیں طاقت ہوگی ان کو مقابلہ کرنے کی والا نخرجنہم منہ ضرور نکال دیں گے ہم ان کو اس بستی سے زلیل کر کے وہم ساغیر اس حال میں کہ وہ خود بھی اعتراف کریں گے کہ ہم ضلیلون خود بھی اعتراف کریں گے ہم زلیل ہے کالیا او حلو اس وقت کہنے لگے او کم یہ عتیم علیہ السلام نے فرمایا او میرے درباری کم یا اتینی بے کون ہے تم میں سے جلیا آئے میرے پاس اس بل سو کا تخت قبل ائی یا اتونی مسلم پہلے اس کے کہ وہ پہنچ جائیں میرے پاس مسلمان ہو کر کالا فری تم من جن خیال کرنا کہنے لگا افریت دیو کہنے لگا جنوں میں سے جناب میں لے آتا ہوں اس کو بھی قبل انتقم مقامک پہلے اس کے کہ آپ اٹھے اپنے دفتر سے میں مقامک اپنی محفل اور مجلس اور دفتر سے آپ ابھی اٹھے ہی نہیں ہوں گے پورے پہلے لے آؤں گا البتہ مضبوط طاقت والا بھی ہوں اور بے نہیں تخت کو لے آنے والا بھی ہوں امین اس وقت کال الزی اندہ علم الکتاب دوسرا بول اٹھا وہ جس کے پاس علم تھا کتاب کا جس کے پاس کتاب کا عالم بھی تھا کہنے لگا کبھی میں لے آتا ہوں آپ کے پاس پہلے اس کے کہ واپس لوٹے آپ کی طرف پلک آپ کی طرف آپ کی آخ کی پلک جو ہے چھپر جو ہے نیچے آنے سے پہلے میں لے آؤں گا اس کو لوگ کہتے ہیں بھائی یہ جبریل مراد ہے لوگ کہتے ہیں ادنا ملابسط کے لیے خود حضرت کون سلیمان علیہ السلام مراد ہے جس طرح کہتے ہیں امبطر ربیع البکلا ادنا مناسبت کے لیے مجازی طور پہ کوئی کہتا ہے بھائی وہ آصف بن برخیہ تھا کوئی کچھ کہتا ہے کوئی کچھ کہتا ہے سب دا سب دا سب جوٹ اب فضل کا لفظ پیچھے یاد ہے نا دیکھو آ فضل وہ ہوتا ہے جو بغیر اسباب کے ہو ہوتا ہے کہ نہیں یہاں اسباب فلمست وہ لوگ تو ابھی یہ باتیں کر رہے تھے ایک کہہ رہا تھا کہ میں لے آؤں گا قبل مقامک دوسرا یہ کہہ رہا تھا کہ قبل تیلا کے طرف یہ باتیں کر رہے تھے اتنے میں فلم مارا مستقر اندس جب کہ دیکھ لیا سلیمان نے اس کو وہ ٹھہرا ہوا ہے تخت اس کے پاس وہ تو باتیں کر رہے تھے مگر ادھر دیکھا تو وہ پاس آ گئے اس کو کیا کہنے لگے ہاض من فضلے بولو ہاض من فضل اگر کوئی پہلا لے آتا تب بھی فضل نہیں بنتا کیوں اسباب موجود ہیں الزی اند علم و منل کتاب لاتا تو بھی فضل نہیں بنتا فضل وہاں بنتا ہے جہاں اسباب نہ ہوں معلوم ہوتا ہے اللہ کریم نے کسی کی منت نہیں لگائی بلکہ اپنا فضل کے ساتھ وہ بات کر رہے تھے اللہ نے اٹھا کے سلیمان کے پاس رکھ دیا اے یہ تاویل غلط کرنے سے ہوتا ہے نا پھر مسئلہ چل پڑتا ہے پیغمبر کے ہوتے ہوئے کرامت جائز ہے کہ نہیں ہے ہاں یہ مسئلہ چلا دیتے ہیں جھوٹ در جھوٹ ایک جھوٹ بولنے کے بعد ہزاروں جھوٹ بولنے پڑتے ہیں نہ کو لگا نہ کو دیگا نہ کو تعلق قرآن کے ساتھ صاف بات کیا ہے جب پایا اس کو ٹھہرو اپنے پاس تو کہنے لگے من فضل ربی یہ میرے رب کا فضل ہے اسباب تو نہیں تھے اسباب کے بغیر اللہ نے مجھے اٹھا کے اس کو رکھ دیا میرے ساتھ لے لوانی یہ فضل ہے نعمت ہے تاکہ میری آزمائش کرے اللہ کیا میں شکر کرتا ہوں یا کفر کرتا ہوں ہاں یہ اللہ اس کے اوپر اب حما اللہ ہم یشکرب سے جو شکر کرتا ہے وہ اپنی جان اس وقت حضرت سلیمان فرمایا جاؤ یہ نہیں کہ اس کے تخت پر وہ اب چونکہ آ رہی ہے اس لیے آئیں گے اسلام لا کر آئیں گے اب ہم نے کچھ امتحان لینا ہے اس کا اس لیے نکل ارشا جب آ جائے تو اوپرا سوال کر کے پوچھنا اس کے تخت کے متعلق نکرو یہ نہیں کہ اس کو اس کے اس پر مٹی مل دو جا کے یا اس پہ رنگ اور چڑھا دو یعنی اس کو تبدیل کر دو نانا نکیرو لہا اس کو اوپرے سوال کے ذریعے اس کے تخت سے متعلق اوپر قسم کا عجیب قسم کا سوال کرنا سے دیکھتے ہیں نظور وطح دی پھر دیکھیں گے کیا وہ سیدھی ٹھیک رہتی ہے ام امتکون امن لذینہ یہ ہو جاتی ہے ان لوگوں سے جو سچی بات بھول جاتے ہیں سیدھی پکڈنڈی چھوڑ دیتے ہیں فلما جا ات کیلا اہا کزا ارشخ پس جب کہ پہنچ گئی بلکی سا تو کہا گیا اس کو اہا کزا ارشک یہ ہے نکے رو کمانا اسی طرح تھا تیرا عرش بھی اسی طرح تھا تھا کہ اس کے ذہن میں یہ آئے کہ یہ عرش ان کے پاس بھی ہے اور میرا بھی اسی طرح تھا نکرو کا مانا یہ نہیں کہ اس کو تبدیل کر دو جا کے یا کوئی حصہ جا کے اس کا کاٹ دو یا اس پہ رنگ چڑھا دو نہ نکیرو لہا اس کو اوپرا کر کے اس کے لیے ایسا سوال کرو نکیرو لہا کا مطلب اب آپ ظاہر ہو رہا ہے کیا کہتے ہیں اہاش تیرا تخت جو ہے بلکی بی بی وہ بھی اسی طرح ہے۔ وہ جس وقت اس نے کہا تو کالت کا لت کا ان وہ کہنے لگی گویا کہ وہی وہ ہے کا ان کا مانا شبہ تو میں نے تشبی دی اس کو کہ اس کی طرح ہے گویا وہ کہنے لگی میرا گمان تو یہ ہے کہ بے نہیں ہو بہو یہ وہی وہ ہے قبل قبل وکنہ مسلم اومیاں یہ تخت اٹھا کے اس کے متعلق سوال کیوں کرتے ہو ہم تو دیے جا چکے ہیں علم پہلے ہی اس سے تخت سے یہ علم دیے گئے وکنا مسلم ہم تو وہی مسلمان ہو کے تب یہاں آئے ہیں بکنا مسلم بس ماں کا نتا بدھ مند بھائی تم جو عرش کو یہاں رکھ کے منگوا کے پھر اوپرے اوپرے سوال کرتے ہو یہ سوال کرنے کی ضرورت کیا ہے ایسے امتحان کی امتحان لینے کا مطلب تو یہ تھا نا کہ ہم دیکھیں گے جو ہدایت ہدایت پانے والوں والا دماغ اس کا ہے یا نہیں ہے ہاں اور ہمیں تو ہدایت پہلے ہو چکی ہے ہم تو وہیں سے چلے ہیں تو اسلام قبول کر کے چلے ہیں ہم نے تو وہ کا پڑھ لیا تھا کہ مشرق میرے سامنے نہ آئے اس لیے ہم تو مسلمان ہی ہو کے وہاں سے چلے ہیں اوتی دے دیا گیا تھا ہمیں علم توحید کا اس سے پہلے بھی وَقُنَّا مُسْلِمِينَ ہم تو اس سے پہلے بھی مسلمان ہو چکے ہیں البتہ اب تک شرک اور کفر کے اندر کیوں رہے وَسَدَّهَا مَا كَانَتْ تَعْبُدُ مِن دُونِ اللَّهِ روک رکھا تھا اس کو اس چیر نے جو کئی عبادت کیا کرتے تھے اللہ کے بغیر انت من کام ان کا اس بیچاری کو کیا پتا اس کی قوم جو ساری کافروں کی تھی ایک پورے کافروں کے گلے سے نکل کے آنا یہ کو تھوڑا کمال ہے اس کا کیلت خلی سرح کیلت کی لا ات خولی سر کہا گیا اس کو اب اچھا اچھا ٹھیک اچھا ہے ٹھیک ہے تو مسلمان ہو کیا اب ادخل سرا اس شیش محل کے اندر داخل ہو جاؤ چلو وہاں آپ کو بٹھاتے ہیں کے ساتھ تازی جب دیکھا اس نے اس کو شیش محل کی طرف چلنے لگی بت ہو لجت گمان کیا اس نے کہ یہاں تو گہرا پانی ہے شفت ان سا اس نے اپنی سے وہ اوپر اٹھایا کپڑا اس وقت حضرت کی طرف سے فرمایا گیا کپڑا کیوں اٹھاتے ہو انہوں سر ہن یہ تو ایسا سر محل ہے جو مر دیا گیا ہے شیشوں کے ساتھ ممراد مر دیا گیا ہے مزین کر دیا گیا ہے یہ تو ایسا محل ہے جو مزین کر دیا گیا ہے مر جور دیا گیا ہے، شیشوں کے ساتھ ہے۔ اس وقت کہنے لگی رب انہی نفسی، او میرے اللہ میں ظلم کر چکی ہوں اپنی جان پہلے تو سلیمان میں سلیمان علیہ السلام کے ساتھ ایمان لائی ہوں لب العالمی اللہ ہی کے لیے جو تمام جان والوں کو جہان والوں کو پالنے والا ہے ولا ق... ولا قد ارسلنا الى سمود سمودا خاص ہاں ہاں ٹھیک ہے مجھے پتا ہے قد ارسلنا الى سمود یہ تو ختم کر لو رہا رکو ایک والا قد ارسل کسم خدا کی بے سمود کی طرف ان کے بھائی سالے کو اس نے یہاں آ کے کیا کہا اعبداللہ, عبادت کرو اللہ کی بس اچانک وہ کیا دیکھتے ہیں کہ دو فریق آپس میں جھگڑنے شروع ہو گئے ایک ماننے والا ایک نہ ماننے والا اس وقت انہوں نے کہا اے برادری میری کیوں جلدی کرتے ہو برائی کی ہسنا کے آنے سے پہلے کیوں اللہ کے عذاب کو دعوت دے رہے ہو جھگڑتے کیوں لا لا تصرون اللہ کیوں نہیں استغفار کرتے تم اللہ سے گنا کا کل اللہ الٹا لڑائی شروع کر دی ہے کال تیار نابے کا اس وقت کہنے لگے زیادہ بولنے کی ضرورت نہیں طیر نابے کا نو سمجھتے ہیں ہم تیرے اور تیرے ساتھیوں کی یہ تمہارے واضح کی نوسط ہے ساری کہ ہم ایک کے ساتھ دوسرا نہیں مل رہے ہے جب لڑائی ہو ایمان سے بتاؤ یہ جملہ ایسا ہے جو روز اول سے جو نے کہا ہے آج تک بے دین اسی طرح کہتے ہیں کہ یہ جو توحید والے ہیں نا ان کی وجہ سے دنیا کے اندر کیا ہے فتنہ فساد ہے لڑائی ہے علاقے کے اندر بڑا فساد بچا ہوا ہے ان کے بزرگوں کا پہلے دن کا جو ہے نا بولا ہوا فکرا اپنے روحانی باپوں کا وہ فکرہ مضبوط محفوظ رکھتے ہیں آج آپ جہاں بھی علاقے میں اللہ کی توحید بیان کریں گے لوگ جب لڑیں گے تو کہیں گے سارا فساد اس کا بچایا ہوا ہے جیسے لا الہ اللہ کہہ دیا قال کال تار اللہ, اللہ کریم فرماتے او نہ تمہاری یہ اس کا مرکز تو اللہ کے پاس ہے بل ان قوم کو فنو نہیں, نہیں تم اس لیے یہ سارا کچھ کر رہے ہو کہ تم ایسی جماعت ہو جس کو فتنہ میں مبتلا کیا جائے گا فتنے میں پڑ جاؤ وَقَانَ فِي الْمَدِينَةِ تِسَوْرَا تِن تھے اس شہر میں نو قبیلے کے لوگ یفصدونہ فِي الْرَدِ جو بڑے کٹیل فسادی تھے زمین میں وَلَا يُسْلِعُونَ اصلاحہ نئیوں نے دیتے تھے کسی کی انہوں نے کہا او قسمیں اٹھاؤ اللہ کی ضرور رات کو حملہ کر دیں گے اس پر وَأَحْلَهُ اور اس کے اہل پر اس کے بعد اگر کوئی وارث بھی اٹھا اس کا بولنے والا تو ہم کیا کہیں گے لَنَكُو لَنَّ لَوَلِ کہیں گے قسمیں کھا کے اس کے متولی اور وارث کو ماں شاید نا محل کا لے او میاں ہم تو اس کے گھر کی ہلاکت کے وقت موجود ہی نہیں تھے وہی نا لساد اور بالکل ہم سچے ہیں ہمیں پیروں کی مار پڑے اگر ہم غلط کہہ رہے ہوں خلاصہ کلام یہ ہے کہ ما کروں ما کرن انہوں نے مکر کی یہ تدبیریں سوچی وہ مکرنا مکرن ہم نے بھی اپنے منصوبے بنائے وہ ہم لوگ ان کو شور بھی نہیں تھا پھر دیکھ تو صحیح کیا ہوا انجام ان کے مکر کا تحقیق ہم نے دمر نام بھیڑ برا دیا ان کو اور ان کی قوم تمامی کو فتح کبھی ہو وہ شام کو جاتے ہوئے دیکھا کرو ان کے گھر برباد پڑے ہیں خاوی یا بما ظالمو برباد پڑے ہیں بس وہ کے ظلم کی ان في ذالك لايت القوم يعلمون ایک قصے کے اندر بھی جاننے والی قوم کو تو نصیحت آ جانی چاہیے وان الذين امنوا اخر کار نجات دی امن ان کو جنہوں نے ایمان لایا وقانوا يتقون جو شرک سے بچ بچ کر رہنے والے تھے لوتن قومی لوتل اسلام کو بھی ہم نے بھیجا اے ارسل نہ لوتن فرشتہ بیم لوت رہا بھیجا ہم نے لوتل اسلام کو بھی جب کہا انہیں اپنی قوم کو کیا تم بے حیائی کے کاموں کو آتے ہو فا انتم تم اسے رون حالانکہ تم بڑی سمجھ والے لوگ ہو کیا تم آتے ہو مردوں کے پاس شاوت کے ذریعے عورتوں کے علاوہ بل انتم قوم ان بلکہ بل قوم تم ہو بڑے جہل قسم کے لوگ حرکتیں تمہاری جاہلانا فما کان جواب قوم ہی پیچھے گزر چکا ہے کہ حضرت لوت علیہ السلام کہہ رہے تھے من کم اپنی عورتوں کو چھوڑ کے مردوں کی طرف اپنا دھندا لے جاتے ہو معلوم ہوتا ہے ان لوگوں کی عورتیں بھی ہوا کرتی تھیں بیویاں کے ہوتے ہوئے وہ مردوں کی طرف رجوع ہوتے تھے یہ لفظ جو ہے یہ دوسرے مقام پہ کام دے گا کا نہ جواب قوم میں ہی پس نہیں تھا جواب ان کی برادری کا مگر یہی کہنے لگے اخرجو آ لو تم ان نکال دو لوت علیہ السلام والوں کو اپنی بستی سے کیوں ان اناس اناسو یہ ایسے لوگ ہیں جو پاک صاف بننا چاہتے ہیں اپنے آپ کو پاک صاف کہتے ہیں ان کو نکالو ہماری بستی سے ان صوفیوں کو نجات دے دی ہم نے لو تعلیہ السلام کو اور اس کے باقی گھر والوں کو مگر ایک اس کی عورت بدھی کو قدر نا ہام الغابری جو ہم نے پہلے ہی تجویز کر لیا تھا کہ وہ ہوگی پیچھے رہ کر ہلاک ہونے والوں میں سے من الغابرین قدر نہا ہم نے پہلے ہی تجویز کر لیا تھا اس کے متعلق کہ ہوگی پیچھے رہ کر برباد ہونے والوں میں سے چنانچہ ام چنانچے امترنا المات برسات یا نے اوپر ان کے بارش پتھروں کی فسا امت اور منظرین بہت گندی بارش تھی ان لوگوں کی جن پر ان کو برسایا گیا کل الحمدللہ ہے اب خلاصہ کلام کا نکلا معلوم ہوا تمام قدرتیں بھی اللہ کی تمام علم بھی اللہ کا متصرف اور قادر بھی وہی ہے انبیاء علیہ السلام نہ قادر تھے نہ علیم الکلِ شین تھے نہ متشرف علقنات تھے نہ برکات دہندہ تھے یہ تو ہے الحمدللہ یہ تو تمام کار سازی کی صفات کس کے لیے ہیں اللہ کے لیے البتہ کا کمال یہ ہے کہ سلام وہ صحیح سلم اللہ کے عذاب سے بچ گئے یہی کمال ان کا ہے اللہ خیر اما یشرکون اب بتاؤ اللہ ہی سب سے بہتر ہے یا وہ جن کے ساتھ وہ شرک کر رہے ہیں؟ نماز پڑھ لو بھائی صفات کمال خاص ہیں اللہ کے لیے اب اسی دعوے پر تنویر پیش کی جا رہی ہے امن ام خلق سماعت والے اصل میں تھا ام من ام اضراب کے لیے اور من استفہام کے لیے حاصل ماننا یہ ہوگا کہ ام من یا یوں کہو کہ کون ہے جس نے بنایا آسمانوں اور زمینوں کو اور اتارا تمہارے لیے آسمان سے پن اس کے بعد پھر اگائے ہم نے اس پانی کے ذریعے باغ پر رونق باغ نزرت اور سرور والے باغ ما کا ان تم بیتو شجرہ رہا نہیں طاقت تمہارے اندر کہ تم ان باغات کے درختوں کو پیدا کر سکو اب بتاؤ کیا ہے کوئی اللہ کے ساتھ دوسرا الہ ہے تو کوئی نہ مگر یہ مانتے کیوں نہیں اس لیے کہ یہ قومی بے انصاف ہے یا یوں کہو, کہو کہ کون ہے جس نے بنایا زمین کو قرار کی جگہ اور بنائے اس کے اندر نہریں اور بنا دیا اس زمین کے لیے میخیں پہاڑوں کی اور بنا دیا درمیان دو سمندروں دریاؤں کے ایک اوٹ ہے کوئی ایسا نہیں الاحم اللہ ہے تو کوئی نہ بل اکثر لا یا اکثر لوگ ہیں جاہل یوں ہی تک تیر چلایا کرتے ہیں یا یوں کہو کہ کون ہے جو جی جی کر کے قبول کرتا ہے پریشان حال آدمی کو جس وقت کے بلاتا ہے اس کو اور کون ہے جو کھول دیتا ہے برائی کو مشکل کشا کون ہے و یج الکم خلفا اور بناتا رہتا ہے تم کو بادشاہ زمین کے جب کوئی نہیں اس کے بغیر تو اس کے بغیر الہ بھی کوئی نہیں مگر کلی لما تزک کرو بہت کم ہی نصیحت حاصل کرتے ہو یا یوں کہنا چاہیے کہ کون ہے جو راستہ بتلاتا ہے تم کو خشکی اور ترری کے اندھیروں میں اور کون ہے جو بھیجتا رہتا ہے خشکن ہواؤں کو صرف اس خوشخبری کے لیے کہ بارش کے سامنے سامنے بارش آنے سے پہلے ٹھنڈی ہوائیں چلتی ہیں وہ ایسا کون ذات ہے کیا اس کے ساتھ کوئی دوسرا الہ ہو سکتا ہے تعال اللہ اما کو بہت بلند ہے وہ ذات ان شریکوں سے جن کو وہ شریک کیا کرتے ہیں یا یوں کہنا چاہیے کہ کون ہے جو نئے سرے سے پیدا کیا ہے اس نے مخلوق کو پھر لوٹائے گا بھی صحیح اور کون ہے جو رزق دیتا ہے تم کو آسمان سے اور زمین سے جب اور کوئی نہیں تو پھر اس کے بغیر الہ بھی کوئی نہیں جب الہ رہیں تو برکت دینے والا کیسے ہو اب فرما دے لے آؤ اپنی کوئی دلیل اگر تم سچے ہو تو لا یا علم منفی سماوات ول ول اب یہاں سے چار کل آئیں گے چار ہر کل جو ہوگا وہ صورت کے نتیجے کے لیے لایا جائے گا اور دو کل ہوں گے جس میں اللہ کا متصرف ہونا ذکر ہوگا اور دو کل ایسے جس میں علی مل کل شہ ان کا ذکر ہوگا تو فرما دے نہیں جانتا جو کوئی بھی ہے آسمانوں اور زمینوں میں پردے کی چیزوں کو الغیب ماغب انل حصے پس پردہ جاننے والا صرف اللہ کی ذات ہے و ماں یشو نہ وہ تو اتنا بھی نہیں شعور رکھتے کہ وہ کب اٹھائے جائیں گے زندہ کر کے اب حقیقت تو یہی ہے کہ ذرہ ذرہ کائنات میں سوائے اللہ کے اور علم کسی کا مگر ان کو چاہیے تھا یہ مان جاتے نہیں ماننا تو رہا در کنار بلدارہ کا علم ہم بلکہ ناکام ہو چکا ہے علم ان کا آخرت کے معاملے میں بلکہ خود قیامت کے آنے میں بھی ان کو شک ہے بلکہ وہ تو اس قیامت کے علم سے بالکل اندھے ہیں انہیں پتہ بھی کوئی نہیں کافارکو سورت کا دوسرا حصہ شکو کے ساتھ شروع ہے کافر کہتے ہیں جب ہو جائیں گے ہم مٹی اور ہمارے باپ دادا بھی اسی طرح مٹی ہو جائیں گے کیا ہم پھر نکالے جائیں گے واہ قسمیہ بات ہے ہم وعدہ دیے گئے ہیں ہم بھی اور ہمارے آبا اجداد پہلے یوں ہی جھوٹے وعدے دیے گئے تھے کوئی سچ ان میں نہیں ہے یہ ہیں صرف پہلے لوگوں کی بٹے خرافات ہیں بے حقیقت باتیں ہیں جواب شکوے کا یہ ہے کہ تم چل پھر کے دیکھ لو زمین میں پھر ذرا دھیان کرو نا کہ کیا انجام ہوا اس قسم کے مجرموں کا جیسا تم جرم کر رہے ہو انہی جیسے پہلے بھی گزرے ہیں ان کا انجام دیکھو اور سبق سیکھو بہرحال یہ تو ماننے کے لیے تیار نہیں پر میرے پیغمبر آپ کو ہم تسلی دیتے ہیں کہ لا تحزن لات غم مت کھاؤ ان پر اور نہ ہونا چاہیے آپ کے دل میں ہی آپ نہ ہو جی تنگی کے اندر بس اس کے کہ وہ قسم و قسم کی چالیں چلتے ہیں اس سے آپ تنگ نہ ہو جائیے بلکہ وہ تو اور ہی بک بک کرتے ہیں شکوہ کب آئے گا یہ وعدہ بھائی عذاب والا اور قیامت والا اگر تم سچے ہو تو جواب دو کہ ممکن ہے کہ وہ ابھی پیچھے پیچھے چلا آ رہا ہو تمہارے لیے رادف الحمد دنال لکم نزدیک آ چکا ہو تمہارے لیے بعض وہ عذاب کا حصہ جس کو تم جلدی مانگتے ہو ہو سکتا ہے اسی دنیا میں وہ آ رہا ہو ہاں ہاں اگر دیر بھی ہو جائے تو وہ اس وجہ سے نہیں ہے کہ اللہ کا وعدہ جھوٹا ہے نہ وہ اس وجہ سے ہے کہ رب تیرا لوگوں پہ فضل کرنے کا عادی ہے لیکن اکثر لوگ شکر نہیں کرتے انہیں چاہیے تھا کہ جو جو انہیں ڈھیل ملتی تو وہ توبہ ہوتے وہ ان کا علم جو کچھ ان کے دل کے اندر ہے اس کو بھی ہمارا رب خوب جانتا ہے ماں تو کنو جو چھپا کے رکھتے ہیں سینے ان کے اور جو کچھ وہ زہری طور پہ کر رہے ہیں بلکہ نہیں کوئی ذرہ بھی اوجل ہونے والا آسمانوں اور زمینوں میں مگر سب کا سب علم الہی میں موجود ہے یہ کتاب مبین ان حاصل قرآن رسول اللہ کی صداقت دیکھو یہ قرآن جو ہے یہ بیان کر رہا ہے اوپر بنی اسرائیل کے اکثر وہ باتیں جن میں وہ اختلاف کر رہے ہیں حالانکہ آپ نے کسی سے کچھ پڑھا بھی نہیں معلوم ہوا کہ آپ پر یہ قرآن سچا نازل ہوا ہے آپ سچے رسول ہیں اور ساتھ یہ بھی ہے کہ وہ قرآن نر ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنوں کے لیے اس کے باوجود جو لوگ نہیں مانتے تو پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں کیونکہ تیرا رب فیصلہ کرے گا درمیان ان کے اپنے ذاتی حکومت سے وہل عزیز العلیم وہی زبردست طاقت والا اور ہر گہرے علم کو جاننے والا چنانچہ ہم پھر آپ کو تسلی دے کر کہتے ہیں فتح اللہ آپ اپنے ربط بھروسہ کیجیے گا انقل مبین ہم کہہ رہے ہیں ہم شہادت دے رہے ہیں کہ آپ واضح سچائی پہ موجود انسم الموتا سوال یہ تھا کہ اگر آپ واضح طور پر سچائی پہ موجود ہیں تو لوگ انکار کیوں کرتے ہیں تو اس کا جواب یہ ہے کہ ان نقل آت میں علما آپ زندہ دلوں کو تو سنا سکتے ہیں مگر آپ نہیں سنا سکتے ان لوگوں کو جن کے دل مردہ ہیں جس طرح نہیں سنا سکتے آپ اس بہرے آدمی کو اپنی پکار جبکہ وہ جا رہے ہوں پیٹ پھیر کر وما انت دیہ دل اور اسی طرح آپ نہیں راستہ دکھا سکتے اندھے کو وہ اگر بھول جائے یا گمراہ ہو جائے ان تسم و علامت نام آپ نہیں سنواتے مگر اس کو جو یو مین بے آیات نا جو زد نہ کرے ہماری آیات کے ساتھ یعنی زندہ دل آدمی ہو فہم مسلمون اور پھر مان بھی لے فہم مسلمون اس کے بعد وہ بالکل منیب آدمی ہو جس کے دل کے اندر نلی سلامتی سلامتی ہے اور جو مردہ دل لوگ ہیں وہ تو ایسے ہی ہے جیسے آپ مردوں کو اگر کوئی بات سنوانا چاہے جس طرح مردے نہیں سن سکتے اسی طرح مردہ دل جو ہیں لوگ وہ بھی نہیں سن سکتے یہاں گویا تشبیح دی جا رہی ہے زندہ کافروں کو مردہ کے ساتھ مردہ کے ساتھ مردہ ہو گیا مشبہ بھی اور کافر ہو گئے مشبہ اور یہ قانون ہے کہ مشبہ بھی وجہ شبے میں اصل ہوتا ہے مردہ مشبہ بے ہے گویا نہ سننے میں وہ اصل ہے اور مشبہ وہ جو زندہ کافر ہے وہ بھی نہیں سنتا یعنی اس کا دل نہیں سنتا کیونکہ مردہ دل جو ہے اس کو اصل مردوں سے تشبیح دی گئی ہے تو قرآن سے یہ معلوم ہوا کہ اصل مردوں کے متعلق عقیدہ یہی ہے قرآن کا کہ وہ نہ سننے میں اصل ہیں قانون یہی ہے کہ نہ سننے میں اصل ہیں اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ ضابطہ تو انحو لا قبر ولا کنہ فیل مستثن یا تو الزابطہ تو فتح الملم شرہ مسلم میں ہے کہ وَالزَّابطہ تو اَنَّهُ لَا سِمَا عَفْهِ الْقَبْرِ قانون اور ضابطہ یہی ہے کہ مردہ مدفون مقبور جو ہے وہ سننے نہ سننے میں اصل ہے اصل ضابطہ ہے لَاكِنَّ فِيهِ الْمُسْتَسْنَيَاتُ قَسِيرَةٌ اللہ اپنی قدرت کے ساتھ اگر کسی کو سنانا چاہے جیسا کہ سنا بھی چکا ہے وہ اس قانون سے مستثنا ہیں استثنائی صورتیں ہیں لاکن فیل مستثنیات و تو قرآن کا گویا ظاہر یہی کہہ رہا ہے کہ مردے نہ سننے میں اصل ہیں مردے کے اندر اصل قانون ہے آدم سے یہی وجہ ہے کہ حضرت عائشہ صدیق کا طاہرہ علیہ صلابات اللہ نے فرمایا تھا کہ کیف یقول رسول اللہ بخاری میں ہے کیف یقول رسول اللہ کس طرح کہہ سکتے ہیں اللہ کے رسول کے مردے سن رہے ہیں وقال اللہ لا تسمع کلّلم اللہ تو قرآن میں فرماتا ہے کہ تو مردوں کو نہیں سنا سکتا اللہ کے پیغمبر کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ مردے تم سے زیادہ سن رہے ہیں جس صحابی نے ذکر کیا تھا اس روایت بدر کو جب اس کے سامنے اماں عائشہ صدیقہ نے یہ تردید پیش کی تو اس وقت اس نے چپ ساتھ لی ساری زندگی پھر وہ بولا بھی نہیں اس لیے جو لوگ کہتے ہیں کہ صحابہ کرام میں میں سیما میت کا اختلاف تھا وہ بالکل جھوٹ بولتے ہیں بکواس کرتے ہیں صاحب کرام میں کوئی اختلاف سیما کے اندر نہیں تمام کا اتفاق ہے کہ مردہ نہ سننے میں اصل ہے اور اگر کسی کو کوئی خدشہ تھا تو عائشہ صدیقہ نے یہ تردید کر کے قرآن مقدس کی آیت کے ذریعے اور یہ بتلا دیا اور سب خاموش ہو گئے جس کا مطلب یہ ہے کہ اجماع سکوتی ہو گیا کہ مردے نہ سننے میں کیا ہیں اصل ہیں علماء نہیں کہتے بکواس کرنے والے کرتے ہیں ہم علماء نہیں ہیں وہ وہی کہہ رہا ہوں نا کہ علماء نہیں کہتے وہ سوفی بیوقوف کہتے ہیں علماء تو یہ کہتے ہیں کہ ماں اشکلا علینا ہم پہ کوئی مسئلہ ایسا مشکل نہیں آتا تھا صحابہ کرام کہتے ہیں اللہ وجدنا منہا علما تمام صحابہ کرام جب مشکل میں پھنس جاتے تھے تو پھر اس مشکل کے حل کرنے کا ذریعہ سوائے عائشہ صدیقہ کے علم کے اور کچھ نہیں ملتا تھا وہ عائشہ صدیقہ جس نے بستر رسول پہ بیٹھ کے قرآن کی تفسیر پڑھی ہے ان کا استدلال اگر صحیح نہیں تو کون ہوتے ہیں علماء جو اما عائشہ صدیقہ کے غل کے جو شخص یہ کہتا ہے کہ عائشہ صدیقہ ایک عورت ہے اور کثیر صحابہ مرد ہیں اس لیے عورت کی بات قابل قبول نہیں اس کے کافر ہونے میں شک کرنے والا بھی کافر ہے عائشہ صدیقہ وہ ہے جو صحابہ کرام کی صرف ماں نہیں بلکہ معلمہ بھی ہے اس لیے بخاری اور مسلم نسائی باقی تمام محدثین نے یہ فقرہ نقل کیا ہے صحابہ کرام کہتے ہیں ہم پہ جو بھی مشکل مسئلہ آتا تھا اگر حل ملتا تھا تو اما عائشہ صدیقہ سے ملتا تھا اس لیے علماء کون ہوتے ہیں ان نقلا تس میں علموتا ولہ تس میں حضرت عبداللہ ابن عمر ہی نے آدمی بھیجا تھا جس نے جا کے عبداللہ ابن عمر کو بتایا کہ اما نے یوں کہا ہے حضرت عبداللہ ابن عمر نے یوں کیا پھر صرف وقت اس وقت اٹھایا جب دنیا کو پتہ چل گیا کہ اب ان کے پاس کوئی اعتراض نہیں ہے عبداللہ ابن عمر کی تو یہ بات ہاں بخاری میں اچھا جی ہاں ہاں ہاں ٹھیک ہے یہ تشریح تنویر ہے وہ تشبیح نہیں جو یہاں بیان ہو تشبیح تنویر کرتے دریا کے آنے سے پہلے کپڑے اتار کے کندھے پہ رکھنے کی ضرورت ہے ہاں جی ویزا وکال قلو الح اور جس وقت یہ دنیاوی دھمکی ہے جس وقت پورا ہونے کو ہوگا ہمارے عذاب کے وعدے والا بول ال اور جس وقت پورا ہونے کو ہوگا یعنی قیامت کے قریب پورا ہونے کو ہوگا ہمارے عذاب والا بول الم اوپر ان کے اس وقت نکال لیں گے ہم ان کے لیے ایک جاندار چلنے والا زمین سے تو کلے مہم ایسی حالت میں نکالیں گے کہ وہ ان سے کلام کرے گا کیوں مشرکو سارے دین باطل ہیں سوائے اللہ کی توحید کے دن کے کیوں کرے گا انا اناسا لام مقدر ہے اخرجنا کیوں نکالیں گے لے نا سکانو بے آیات نا کیونکہ لوگ تھے ہماری آیات کا انکار کیا کرتے ان یقین نہیں رکھا کرتے تھے لا یو کینون اس لیے ہم اس جاندار کو نکالیں گے اور وہ کلام کرے گا کلام بھی یہی کرے گا بے بتلا ندیا نے کل تمام دین باطل ہیں صرف ایک دین توحید ہی صحیح ہے یوم نا شورو اب بے بتلاندیا کل و یوم نہ شورو یہ تشریح ہے و कौल की کی قریب یہ اب و یوم یہ و کی تشریح ہے یعنی جس دن کٹھا کریں گے ہم ہر ایک باغی ٹولی سے فوجن ایک فوج یعنی ان لوگوں میں سے جو جھٹلاتے ہوں گے ہماری آیات کو ان مقزبین کی ہر پارٹی سے ایک جماعت ہم پیش کریں گے فهم پس وہ اپنی اپنی کمان میں تقسیم ہو چکے ہوں گے یو ضور اپنی اپنی وہ کمان میں تقسیم ہو چکے ہوں گے حتیٰ کہ جس وقت آپ پہنچیں گے تو فرمایا جائے گا اکضب تم بے آیا تھی تمہیں جھٹلایا تھا نا میری آیات کو حالانکہ تم نے احاطہ بھی نہیں کیا تھا ان کا علم کے ساتھ ام کون کنتم اچھا یہ بتاؤ تم کون سا کام کرتے تھے ام اضراب کے لیے ماضا استفہام ہے اچھا یہ بتاؤ ماضا کنتم تم تاملوم کون سے تم کام کیا کرتے تھے اس وقت پورا ہو جائے گا ان پر قول فیصلہ عذاب کا بیما ظالم بس اب اس کے کہ انہوں نے ظلم کیا ہوگا فہملا ینتکون وہ کمینے بول نہیں سکیں گے الم یار جل دلیل اکلیا گئی کیا انہوں نے سوچ کے نہیں دیکھا الم یرو بریلوی کہا کرتے ہیں نا الم تارا کافا کیا تو دیکھا نہیں معلوم ہوا کہ وہ اصحاب فیل والوں کے وقت نبی پاک دیکھ رہے تھے راہ یا صرف دیکھنا نہیں ہوتا رویت کلبی براد ہوتی ہے یعنی سوچنا الم ترو قلو سبا سما واتن الم یرو کم اہلکنا قبل الم یارو انا جہل کیا انہوں نے دل سے سوچا نہیں کہ ہم نے بنایا رات کو تاکہ وہ ٹک رہیں اس میں اور دن کو ہم نے دیکھنے کا ذریعہ بنایا اور اسی کے اندر بھی سمجھنے کے لیے تو اس قوم کے لیے جو ماننے والی قوم ہے کافی آیات ہیں ہے یوم فخو فور وہ جس دن آگے ہے فافاظیا یہ فافاز جزا ہے اور یوما ظرف متضمن مانا شرط کو ہے اور جس دن پھوکا جائے گا یعنی تیسرا نفخہ جس دن پھوکا جائے گا کرنا میں پہلی مرتبہ ہوگا جب سور پھوکا جائے گا تو دنیا فنا ہو جائے گی دوسرا ہوگا تو پھر زندہ ہو جائیں گے اب تیسرا ہوگا تو بے ہو جائیں گے اس کے بعد پھر چوتھا ہوگا تو حاضر عدالت ہو جائیں یہ تیسرا ہے جس دن پھوکا جائے گا کرنا میں یعنی تیسرا سور فف یا منفی تو گھبرا کر گھبرا کر سہم جائیں گے جو کوئی ہوگا آسمانوں میں اور جو کوئی زمینوں میں بجز ان لوگوں کے جن کو اللہ چاہے کہ وہ گھبرائیں نہیں کلن اتوہ داخرین پھر مر کر سب کے سب چوتھے سور پھوکنے کے وقت کل اتو داخرین سارے کے سارے آجی کی حالت میں اللہ کے دربار میں حاضر ہو جائیں گے وہ ترل جبا لتا سب اب تو دو دیکھتا ہے نا پہاڑوں کو گمان کرتا ہے کہ وہ بالکل جمے ہوئے ہیں جام دتن حالانکہ وہ تمرو دوڑ رہے ہوں گے بادلوں کی طرح دوڑنا جب یہ پھکا جائے گا نا سور میں سن اللہ یہ ساری اللہ کی کاریگری ہے جس نے مضبوط بنایا ہر چیز کو ان نہ خبیروں میں جو لے آئے گا کوئی نیکی تو اس کے لیے بدلہ اس سے بھی اچھا ملے گا اس حال میں کہ وہ ہر قسم کی گھبراہٹ سے اس دن بے خوف ہوں گے اور جو برائی لے کر آیا تو فکوبت وجوہنار الٹے کر دیے جائیں گے منہ ان کے جہنم میں اور کہا جائے گا نہیں بدلا دیے جا رہے تو مگر ان کرتوتوں کا جو کیا کرتے تھے تم خلاصہ صورت کا یہ ہے جس میں دو کل آئیں گے خلاصہ کلام یہ ہے مجھے تو حکم یہ ہوا ہے کہ میں ہمیشہ عبادت کرتا رہ شہر کے رب کی الزی ہر وہ ذات جس نے محرم بنا دیا ہے عزت والا بنا دیا ہے حرمت والا اس کو اور اسی کی ہے ہر ذرہ کائنات اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں سالم کا سالم اللہ کے لیے ہو ہوں اور مجھے یہ بھی حکم دیا گیا ہے کہ میں پورے زور سے قرآن کی تلاوت کرتا رہوں پس جو شخص پک ڈنڈی پہ آ گیا تو اس نے ہدایت پائی اپنی جان کے نفع کے لیے اور جو پھسل گیا تو پھر فرما دے انما انم انل منظرین میں کوئی عالم الغیب نہیں نہ ہی کوئی مشکل کشا کار ساز ہوں میں تو ہوں صرف ڈرانے والوں میں سے وکل الْحَمْدُ لِلَّهِ سیوری کم ہی اب پھر اعلان کر دو کہ جس طرح ذرہ ذرہ کائنات کو جاننے والا بھی وہی ہے اسی طرح تمام کار سازی کی سفتیں بھی اللہ کے لیے خاص ہیں ان قریب دکھائے گا تم کو اپنے کار سازی کی نشانیاں تم بھی پہچان لو گے وما ربو کا بھی واہ اما